آج ہم گفتگو کریں گے جس موضوع کے حوالے سے بہت ہی اہم اور بہت ہی بنیادی معاشرتی طور پر ہمارا ایک معاشرہ, معاشرہ سماجی طور پر نہ جانے کیا ہو گیا ہے کہ ہم بہت سی برائیوں میں الجھ کر رہ گئے ہیں بلکہ بہت سی چیزیں تو ایسی ہیں کہ جنہیں ہم نے اپنے اوپر خود سے لازم کر لیا ہے ہم نہیں چاہتے کہ ہم اس سے نکل پائیں اگر نکلنا بھی چاہتے ہیں تو ہمارے اطراف و اکناف کے لوگ ہمیں روک لیتے ہیں ہمارے ذہن کچھ اس طرح سے بن گئے ہیں یہ نہیں معلوم کہ یہ معاشرے میں یہ تمام برائیاں ایک ناسور کی شکل اختیار کرتی جا رہی ہیں ہم کسی کی حق تلفی کرتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ ہم حق جانتے ہی نہیں ہیں ہمیں اپنے حقوق بہت اچھی طرح معلوم ہے لیکن ہمیں اپنے فرائض معلوم نہیں ہے ہم اس قدر تو پرستی میں چلے گئے ہیں کہ ہم اس کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کیا ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں ہے آپ تین چار سال سے یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو یقیناً آپ نے بہت سی ایسی کالز سنی ہوں گی جس میں بہت سے لوگ ایسے ایسے سوالات کرتے ہیں کہ جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شاید یہ پوچھنا بنتا بھی تھا کہ نہیں بنتا تھا ہم بہت سارے رسم و رواج میں الجھ کر رہ گئے ہیں یہ نہ ہوا تو ایسا ہو جائے گا وہ نہ ہوا تو ایسا ہو جائے گا ہم اللہ حرب العزت اور اس کے رسول کی ناراضگی کو نہیں دیکھ رہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس بات سے ہمارے ماموں ناراض ہو جائیں گے چچا ناراض ہو جائیں گے اگر ایسا کر لیا تو پھھی کیا کہیں گی اگر ایسا کر لیا تو بڑے بھائی ناراض ہو جائیں گے کیا یہ تمام لوگ اللہ اور اس کی رسول کی رزا سے بڑھ کر ہیں ان لوگوں کی خوش کیا اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی سے بڑھ کر ہے یہ ان تمام جن معاشرتی برائیوں کا میں نے ذکر کیا اور اس کے علاوہ بہت ساری ایسی چیزیں کیوں معاشرے میں جنم لیتی ہیں کیوں ہم ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں انہیں اپنا لیتے ہیں انہیں اختیار کر لیتے ہیں اس لیے کہ ہم اس رسول صلی اللہ علیہ و وسلم کو بھلا چکے ہیں ہم آق الصلاۃ سلام کی سیرت مبارکہ کو بھلا چکے ہیں آج جب ہم کوئی کام کرنے جاتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پڑوسی نے کیسے کیا ہمارے فلاں کزن نے کیسے کیا تھا ہمارے بڑے بھائی نے جب کیا تھا تو کیسے کیا تھا فلاں کی شادی ہوئی تھی دوست کی تو انہوں نے کیا, کیا کیا تھا ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم جو کام کرنے جا رہے ہیں یہ اللہ کے رسول نے کیسے کیا تھا صحابہ کرام نے کیسے کیا تھا ہمارے اکابرین نے کیسے کیا تھا کاش ہم اس آئیڈیلزم کو اپنا ہم اس ان شخصیات کو اپنا آئیڈیل بنا لیں کہ جنہوں نے یقیناً ایک, ایک ایسی بنیادیں قائم کی ہیں کہ جن پر چل کر اس راستہ بنایا ہے کہ جس کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا جو ہم دعا میں کہتے ہیں اور ہر نماز میں یہ دعا مانگتے ہیں کہ ہمیں ان کے راستے پر چلا جو انعام یافتہ ہے انعام یافتہ لوگ انعام یافتہ کیسے ہوئے ہیں ان پر انعام و اکرام کی بارش کس طرح سے ہوئی ہے کس بات کی بنیاد پر ہوئی ہے اللہ ہر العزت کی رضا اللہ کے رسول کی رضا کو انہوں نے مقدم جانا ہے ہر شے پر انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کو فوقیت دی ہے آج ہم ان برائیوں پر ڈسکس کریں گے کہ جو معاشرے میں بہت زیادہ پھیل چکی ہیں اور اس قدر پھیل چکی ہیں کہ ہماری زندگیوں کا حصہ بن چکی ہیں آج ہم بات کریں گے اور اگر جن ٹاپکس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں میں چاہوں گا کہ آج ہمارے ناظرین اس پروگرام کو سنیں بہت غور سے اور یقیناً آپ بہت توجہ سے اور بہت غور سے پروگرام دیکھا کرتے ہیں سنا کرتے ہیں مفتیان کرام کی گفتگو کو سنا کرتے ہیں اور اس سے استفادہ کرنے کی کوشش کیا کرتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ بہت ساری برائیوں کے حوالے سے مشاہدات ہمارے ساتھ شیئر کیجئے آپ اپنی آرا اپنی تجاویز ہمارے ساتھ شیئر کیجیے آج جو ہمارے پینل میں جو شخصیات تشیف فرما ہیں آپ کی بہت ہی جانی پہچانی بہت ہی ہر دل عزیز محبوب اور مربوب شخصیت میں, کہا،, میں کہا کرتا ہوں ان کے حوالے سے کہ ان کی گفتگو سے تبدیلی کی مہک آتی ہے اور جی چاہتا ہے کہ ان کی گفتگو سن کر اس پر عمل کیا جائے اللہ رب العزت نے انہیں وہ عزت وہ مقام وہ مرتبہ اعتبار کیا حضرت علامہ مفتی محمد اکمل صاحب ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ایک اور بہت ہی مستند اور بہت ہی خوبصورت گفتگو فرمانے والے بہت خوبصورت انداز سے گفتگو فرمانے والی شخصیت آپ ان کی گفتگو کو بھی بہت پسند کرتے ہیں اور ان کا خاصہ یہ ہے کہ آپ بہت ہی پیچیدہ مسائل اور بہت بکھری ہوئی چیزوں کو ایک لڑی میں پرو دیا کرتے ہیں اور بہت خوبصورت انداز سے پیش کیا کرتے ہیں حضرت علامہ مفتی محمد عامر صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ایک نوجوان خوشگلو سنا خا بہت کم عرصے میں آقال صلاح السلام کی صلاح توصیف ان کا حوالہ اور پہچان نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں بنی ہے ڈاکٹرز صرف دواؤں سے علاج کرتے ہیں یہ ایم بی بی ایس ڈاکٹر بھی ہیں دواؤں سے بھی علاج کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کے ساتھ بھی روحانی علاج کیا کرتے ہیں آفس ڈاکٹر نثار احمد مارفانی صاحب اسلام علیکم آپ آب تینوں کا بہت شکریہ آپ تشریف لائے اور اس پروگرام کو رونق بخشی آغاز کرتے ہیں ناظرین میں محترم حافظ ڈاکٹر نثار احمد مارفانی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ہم بے باری تعالی رب کی بارگاہ میں پیش کرنے کا شرف حاصل کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم مو ع اللہ عاہو اللہ علاح امباہ اللہ عل عمدہ اللہ عماہ ال عملہ عل امباہ اللہ علو عمباہ اللہ عل عمدہ بلی یہ آدم میں ان کا بناتا کون ہے اپنے جلوں سے زمانے کو سجاتا کون ہے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ بلی میں امکان بناتا کون ہے اپنے جلبوں سے زمانے کو سجاتا کون ہے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ افو کرنا بس تیرا جرم کرنا ہو مری افو کرنا بس تیرا جرم کرنا ہو مری کو نار دو سے بچا کا کان ہے اللہ ہو اللہ ہو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 میں مادر میں بھی جو بندوں کو دیتا ہے غذا رحم مادر میں بھی جو بندوں کو دیتا ہے غذا جی مادر میں جو بندوں کو دیتا ہے ذا میں تجھ پی سوا تیرے کھلا کا کون ہے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ہو اللہ زندگی کے پیچوں فم لیتے ہیں میرا انتہا زندگی کے پیچوں فم لیتے ہیں میرا انتہا زندگی کے پیچو سم لیتے ہیں میرا انتہا اس گھڑی آب رحمت میں چھپاتا کون ہے اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ صاحب جس طرح میں نے ابتدا میں عرض کیا بہت سارے مسائل ہیں بہت ساری برائیاں جو ہیں جو ہمارے معاشرے میں پھیل چکی ہیں ہم حق تلفی کرتے ہوئے نہیں دیکھتے توہم پرستی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں رسم و رواج میں الجھتے جا رہے ہیں فرقہ واریت کی بھیڑ چڑھتے جا رہے ہیں بنیادی وجہ کیا ہے ہم ایک ایک چیز پر تو ڈسکس کرتے جائیں گے بنیادی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں بنیادی وجہ جو ہے وہ تربیت کا فقدان ہے بچہ جو ہے وہ گھر میں سب سے پہلے ماں باپ سے تربیت حاصل کرتا ہے یا اپنے خاندان کے بڑوں سے تربیت حاصل کرتا ہے پھر باہر نکلتا ہے تو اسکول میں کالج میں یونیورسٹی وغیرہ میں جاتا ہے کچھ نہ کچھ اس کے اوپر ایسے بڑے ہوتے ہیں جن پر لازم ہوتا ہے کہ اس کی تربیت کرے صحیح. اب ہمارے ہاں خصوصاً اخروی حوالے سے تربیت کا بہت فقدان ہے دنیاوی مستقبل کے حوالے سے تربیت کرتے ہیں ذہن بناتے ہیں لیکن انہیں کے لحاظ سے نہیں ہیں اور اس کی بھی اگر آپ علت دیکھیں کہ تربیت کیوں نہیں کر پاتے ہیں تو ایک ہی بڑی وجہ نظر آتی ہے کہ علم دین کا فقدان صحیح قرآن پڑھنا ہم نے چھوڑ دیا حدیث ہم نے پڑھنا چھوڑ دی اپنا محاسبہ کرنا اپنے اعمال کی اصلاح کے لیے اس پہ تنقیدی نگاہ ڈالنا یہ چیزیں چونکہ نہیں ہیں تو اپنی جب اصلاح نہیں ہو پاتی لازم بات ہے کہ پھر وہ چیز ہماری بچوں کی تربیت میں حصہ نہیں بن پاتی ہے تو یہ معاشرے میں اتنا بڑا بگاڑ نظر آتا ہے صحیح, صحیح آپ کیا فرماتے ہیں کیا وجوہات کیا ہیں ہاں دیکھیے جب ہم بات کرتے ہیں نا معاشرے کی برائیاں معاشرے کے حوالے سے ایک تو عمومی طور پہ آپ کہہ سکتے ہیں انسانی معاشرہ جو افراد پر مشتمل ہوتا ہے لیکن جب ہم کہتے ہیں اسلامی معاشرہ تو وہ خاص نظریات عقائد اور تصورات پر مبنی ہوتا ہے صحیح جو بھی معاشرہ ہوگا مثال کے طور پہ اسلامی معاشرہ ہے یا کوئی بھی اچھا معاشرہ ہے تو اس کے بیسک تھوٹس سے ہوتے ہیں وہ بڑے مضبوط اور بہت اچھے ہوتے ہیں جیسے اسلامی معاشرہ ہے تو وہ اس بنیاد پر قائم ہوتا ہے کہ اللہ کو ماننے والے رسول پر ایمان رکھنے والے اور آخرت پر یقین رکھنے والے صحیح یہ تین چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے سارے معاملات پر اثر انداز ہوتی رہتی ہے اسی سے ہمارے معاملات ڈیولپ ہوتے ہیں اسی سے ہماری ایکٹیویٹیز بنتی ہیں اسی سے ہمارے اندر اچھائی پیدا ہوتی ہے اور اسی سے ہمارے اندر جب نظر انداز کر دیا جائے تو برائی پیدا ہوتی ہے صحیح بات یہ ہے جس طرح بہت ساری چیزیں ہم جیسے مثال کے طور پر پہلے بات کرتے ہیں حق تلفی پر حق تلفی پہلے تو یہ دیکھ لینا چاہیے حق ہے کیا اور پھر اس کے بعد حق تلفی کیا ہے تو حق حق ایک ہے کیا معاشرے سے حقوق کیا ہیں لوگوں سے حقوق ہمارے کیا نفظ حق کی وضاحت تو یہ ہے کہ حق اس ثابت شدہ شے کو کہتے ہیں یعنی وہ شے جس کو اللہ نے کسی کے لیے ثابت کیا ہو ही. اور اس میں دوسرے کو اس کی یا شریعت کی اجازت کے بغیر تصرف کرنا دخل اندازی کرنا یا اس شے کو اس بندے سے روک لینا یہ حرام اور گناہ ہو ٹھیک وہ حق ہے مثال کے طور پہ جیسے تعلیم و تربیت بچے کا حق ہے اب یہ والدین کو دینا لازم اگر روک لیں گے تو یہ بچے کے لیے ایک ایسی ثابت شدہ شہر تھی کہ جس کو والدین نے روکا تو وہ گناہ گار ہوں گے ٹھیک انہیں پر آپ تمام حقوق کو لے دیجیے <coughs> وہ اسی تعریف کے تحت انشاءاللہ کسی نہ کسی حوالے سے آ جائیں گے صحیح اب یہ کہ مختلف لوگ ہیں معاشرے میں اور ان کے مختلف قسم کے حقوق ہیں جیسے والدین کے اپنے حقوق ہیں اولاد کے اپنے ہیں ماتحت کے افسر کے استاد کے شاگرد کے پیر کے مرید کے حقوق ہیں ان کی تفصیل بہت لمبی ہے اور ان میں حق تلفی کا یقین سے بات ہے کہ دور دورہ ہے اور بہت زیادہ ہو رہی ہے بھارت حق کی تعریف ہے صحیح نازین ان چیزوں پر ہم گفتگو کریں گے ان برائیوں پر اور آپ بھی اپنے مشاہدات ضرور شیئر کیجئے یقیناً اس سے یہ پروگرام زیادہ بہتر انداز میں لوگوں کی اصلاح ہم سب کی اصلاح کا باعث بن سکے گا ایک مختصر سے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے ہم لوٹ رہے ہیں آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سحری ٹائم تسلیم صابری کے ساتھ اور یہ پروگرام آپ کے لیے ماسٹر پینٹس پیش کر رہا ہے آج ہمارے ساتھ تشیف فرما ہے حضرت علامہ مفتی محمد اکبر صاحب حضرت علامہ مفتی محمد عامر صاحب اور حافظ ڈاکٹر نثار احمد معرفانی صاحب بات کر رہے ہیں ہم معاشرتی برائیوں کے حوالے سے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں اور یقیناً آپ کے جو دنیا کے کسی بھی خطے میں اس وقت موجود ہیں اور اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں تو یقیناً ہر ایک شخص کے ساتھ ایسی کوئی نہ کوئی چیز کوئی نہ کوئی واقعہ ضرور پیش آیا ہوگا میں چاہوں گا کہ آج اپنے وہ مشاہدات اپنے احساسات اس واقعے کے حوالے سے جو آپ نے معاشرتی برائیوں کے حوالے سے دیکھا تو ضرور حصہ بنیے اس, اس پروگرام کا اس انداز میں کہ اپنی آبزرویشنس اپنی کیفیات اپنے احساسات اپنی فیلنگس کو اس پروگرام میں تمام دنیا کے ساتھ جہاں بھی یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے سب کے ساتھ شیئر کیجیے اس انداز میں زیادہ بہتر طریقے سے زیادہ بہتر طور سے یہ پروگرام مفید ثابت ہو سکتا ہے مفتی صاحب حق تلفی کی بات ہو رہی تھی ابھی تو حق, حق کی بات حق ہر شخص اپنا حق تو سمجھتا ہے میرا حق ہم نے یہ بہت جملہ سنا ہے یہ میرا حق تھا فرض کبھی کسی سے یہ جملہ سننے میں نہیں آیا کہ ہاں یہ میرا فرض تھا بہت اچھی بات ایسا بات کہی آپ نے لیکن ہم زندگی بسر کرتے ہیں انسان فطری طور پہ مدنی تباہ ہے یعنی وہ کبھی اکیلا اور تنہائی میں نہیں رہتا وہ باقاعدہ انسانی معاشرے میں مجمے میں رہتا ہے اور جب ایک مجمے میں رہتا ہے تو ظاہر سی باتیں ہر شخص کے کچھ ریلیشنس ہوتے ہیں استاد ہوتا ہے اس حیثیت سے وہ شاگرد ہے باپ ہوتا ہے تو اس حیثیت سے اس کا ایک بیٹا ہے تو باپ بیٹے کے حقوق قائم ہوتے ہیں اور یہ اسلام کا خاصہ ہے کہ جہاں پہ حق قائم ہوتا ہے وہاں پہ فرض بھی قائم ہوتا ہے یعنی مثال کے طور پر اگر ایک چیز میرا حق ہے تو آپ کا فرض ہے صحیح اب وہ جو ہمارے درمیان تعلق ہے اس حیثیت سے حق اور فرض ڈیفائن کیا جائے گا لیکن ہم چونکہ ایک معاشرتی زندگی بسر کرتے ہیں تو حق اور فرض کا تعلق ایسا ہے جیسے لازم و ملزوم کا چولی دامن کا ساتھ ہے ان کو جدا نہیں کیا جا سکتا تو قرآن حکیم نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ ہم باقاعدہ جو ہے وہ کسی سے حق طلب کریں بلکہ قرآن حکیم نے ہمیں جو تعلیم دی وہ یہ دی ہے کہ تم اپنے فرائض کو ادا کرو جب اپنے فرائض کو ادا کرو گے آٹومیٹکلی کسی کا حق حاصل ہو جائے گا صحیح اس حق بڑے بھی ہیں چھوٹے بھی ہیں جیسا تعلق ہے ویسا حق بڑا بھی ہو گیا چھوٹا بھی ہو گیا اسی طرح حق تلفی بھی بڑی چھوٹی ہوتی ہے چھوٹے سے بڑے لکھ کے اس کے اثرات ان حق تلفیوں کے کس طرح سے مرتب ہوتے آ, آ, آ, ہیں جی ہاں پہلے تھوڑا سا ایک میں خدیث سے پاکست کرتا ہوں تاکہ مسجد تھوڑی سی اس کی وضاحت ہو جائے हم. یہ بخاری کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کی جان اس کا مال اور اس کی عزت و آبرو کو حرام قرار دے دیا ہے صحیح. تو ہم حقوق کو ان تین حوالے سے دیکھتے ہیں جان کا کیا حق ہے مال کے اعتبار سے کیا حقوق ہیں اور عزت و آبرو کے اعتبار سے کیا حقوق ہیں اب ان تینوں کے اندر معاملہ ہے جان کے اعتبار سے کہ نہ حق ہم کسی کا جان, جان نہیں لے سکتے یہ ایک آدمی کا حق ہے کہ وہ اپنی زندگی گزارے اگر میں بے جا تصرف کر رہا ہوں تو یہ غلط ہے اور اگر بالفذ میں ڈاکٹر ہوں میں اس کی جان بچا سکتا ہوں میرے پاس تمام سہولیات بھی موجود ہیں اور پھر میں کوتاحی کرتا ہوں تو یہ بھی میں نے اس کے حق میں تصرف کر لیا کہ اس کا حق اس سے روکنے کی کوشش کر رہا ہوں تو یہ اب قتل غارت آپ دیکھنے کتنی عام ہو گئی ہے اس حق میں بہت زیادہ معاملات پھر مالی طور پہ جو حقوق ہیں قرض ادا کرنا آریت کا مال لوٹانا امانت کا مال لوٹانا کسی کے تنخواہ اگر ہے تو وہ دینا اجرت ادا کرنا हुँ. یہ تمام یہ حقوق میں شامل ہیں हुँ. ان میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ باپ اگر فوت ہوا تو چچا نے بھائیوں نے زمینیں ضبط کر لی ہیں زیور دبا لیے ہیں امانتیں دبا لی ہیں قرآن پہ جیسے وہ روایت کسی نے کالر نے کہا بھی تھا کہ جھوٹا قرآن اٹھا لیا مختلف اموال کے لیے یہ بھی چل رہا ہے اسی طرح عزت و آبرو کہ کوئی ایسی بات کہہ دینا کسی کی دل آزاری ہو سب کے سامنے کسی کو ذلیل کر دینا کسی کے ساتھ تکبر والا معاملہ کرنا اس کو حقیر گمان کرنا تو یہ تمام حق تنفی کے زمرے میں آئیں گے اور اس کے برے اثرات پھر آپ معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کہ ہماری شریعت نے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ اس معاشرے کے توازن کا ایک تعلق پیدا کر دیا ہے صحیح جب آپ حقوق کی ادائیگی چھوڑیں گے تو میں توازن پیدا ہوگا اور میں توازن اپنے ساتھ بگاڑ لے کر آتا ہے صحیح آپ کسی کی جان لے رہے ہیں وہ آپ کے دس کی جان لے رہا ہے آپ کسی کا مال دبا رہے ہیں تو جب اس کو حق نہیں مل رہا تو کرپشن کا راستہ کھلتا ہے ٹھیک ہے پھر میں بھی گن اٹھاتا ہوں میں بھی گن کے زور پہ پیسہ کماتا ہوں صحیح. اسی طرح عزت آبروں کا مسئلہ ہے آپ کسی کو ڈگریڈ کرتے ہیں تو وہ پھر اب موقع ملتا ہے وہ آپ کو کرتا ہے اور پھر یہ معاشرے کے اندر بگار اور افسرات آگے پھیلتے چلے جاتے صحیح. ہیں اور یہ معاملہ نظر آتا ہے مفتی صاحب یہاں پر میں بڑا خوف زدہ ہوں دیکھیے اس حق تلفی کے حوالے سے جو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں پرٹیکولر چیز یعنی ایک, ایک پین ہے سپوز اور اگر ہم اسے جرمنی کا پین لیتے ہیں تو وہ پندرہ سو روپے کا ملتا ہے کوئی شخص سے چائنا کا پین مجھے یہ بتا کر دیتا ہے کہ یہ جرمنی کا ہے وہ اس کی حقیقت حقیقی قیمت پانچ سو روپئے تھی تو اس نے ہزار روپے کے فرق سے میری حق تلفی کی ایک یہ حق تلفی ہے دوسری جانب ایکسپائرڈ دوائی دے دی جس کو کھانے سے انسان موت کی دہلیز پر پہنچ گیا دونوں حق تلفیاں برابر ہوں گی کیا ہاں کہ یہ بات کہ کسی نے مال کے اعتبار سے حق تلفی کی کسی نے جھوٹ بول کے حق تلفی کی اس حوالے سے کہ بنیادی قدر دونوں میں ہے کہ ایک ہی بات ہے صحیح؟ سے بات دیکھو ہے دیکھو ایک لکنے میں, میں, ایک ایک میں نتیجہ تن یہ ہو رہا ہے کہ آپ کا ایک ہزار روپے کا نقصان ہو رہا ہے دوسرے کا نتیجہ یہ آ رہا ہے کہ آپ کی باقاعدہ جان کا نقصان ہو رہا ہے تو یقینی سی بات ہے کہ کسی بھی جرم کے اگینسٹ میں جو نتیجہ آئے گا اس نتیجے کے اعتبار سے باقاعدہ بعض پرس اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہوگی اور ایسے ہی قوانین ہمارے دنیاوی قوانین جو ہے اسی اعتبار سے بھی بنائے جاتے ہیں اس میں اس بات کی رعایت کی جاتی ہے کہ ایک جرم ہے اس کے نتیجے اگر یہ آ گئے تو اس کی سزا یہ ہوگی اور اسی جرم کا نتیجہ اگر اتنا آیا تو اس کی سزا اتنی ہوگی اور باقاعدہ اسلامی قوانین کے اندر جو تعزیرات کے تحت اسی طرح عائد کیا جاتا ہے چوری اور قتل کی سزا ایک اس میں تھوڑی سی بات میں مزید درج کر دیتا ہوں سر نے بہت اچھا بیان فرمایا یہ جیسے حدیث میں آیا ہے کہ تین چیزیں بیان فرمائے جان مال عزت و آبرو تو ہم مال کو لہدا رکھتے ہیں اور جان اور عزت عزت از... و آبرو کا تعلق چونکہ ایک شخصیت اور ذات سے ہوتا ہے اس کو ایک جانب رکھیے ٹھیک تو شریعت کے نزدیک ذات مال پر مقدم ہوتی ہے ٹھیک ہے تو جتنے حقوق جان اور عزت و آبرو سے وابستہ ہوں گے یہ مالی حقوق سے فوق ہوں گے اوپر ہوں گے اور ان میں کوتاہی مالی جو حقوق میں کوتا ہی اس سے بڑھ کر ہوگی سزائیں بھی زیادہ ہوں گی جس مختص نے شار فرمایا صحیح دنیا کی محبت اتنی بڑھ گئی کہ ہم کسی کی جان تک لینے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں ایکسپائرڈ دوائیاں بنا دیں اور وہ دوا جو اس کے اثرات تھے حقیقی وہ موجود نہیں بلکہ ری ایکٹ کر رہی ہے ایسا بہت بہت پیاری بات آپ نے لے کر کے دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے جو اصل ہوتی ہے جڑ پھر اس سے نکلتی ہیں شاخیں हुँ. قرآن حکیم کو آپ دیکھیں گے تو ایک ایک جرم کو نہیں بیان کیا हुँ. بلکہ جو بنیادی چیزیں تھی جن سے باقاعدہ شاخیں اور برانچیں نکلتی ہیں اس کو باقاعدہ ہندوز کیا हुँ. اس کو ڈسکریج کیا مثال کے طور پر دنیا کی محبت ہے صرف دنیا اور مال کی محبت انسان کے اندر آ جائے تو آٹومیٹکلی حرام خوری اس کے اندر پیدا ہوگی صحیح. بخل اس کے اندر پیدا ہو جائے گا کسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کاروبار کے اندر جھوٹ بولنا غلط طریقہ اختیار کرنا ذخیرہ اندوزی کرنا وہ جتنی اسلامی قدرے ہیں پامال ہو جائیں گی وہ, وہ کس چیز کے نتیجے میں مال کی محبت دنیا کی محبت تو یہ جو چیزیں صادر ہو رہی ہیں مختلف نوعیتوں کی اس کے اسباب کی طرف ہم جائیں گے تو ہمیں جڑ میں ایک برائی نظر آئے گی جس کو اسلام اور قرآن نے اور خود نبی کریم علیہ السلام نے بڑی سختی کے ساتھ انکریج کیا اس کی مذمت کی اس کی برائی کی کہ اس کو چھوڑ دو اس لیے برائی کی کہ اس کے نتائج جو آنے والے ہیں وہ اس قدر بھیانک اور خوفناک ہوں گے کہ انسان خود اپنے آپ پر قابو نہیں پا سکتا ہے پھر اس کے بعد صحیح. اس میں تھوڑا سا ناور, اس میں اور جو بڑا سبند نظر آتا ہے وہ آخرت کے معاملے میں یقین کامل کا حاصل نہ ہونا ہے لیکن یقین ہے یقین کامل ایک اور چیز ہوتی ہے صحیح. مثال کے طور پہ آپ نے کہا بھی کل زلزلہ آئے گا مجھے آپ کی بات کا یقین ہوگا لیکن हुँ. شاید یقین کامل نہ ہوئے تو اس کی مسابری کی اپنی ایک رائے हुँ. ہے لیکن اگر ہماری گورنمنٹ آف پاکستان اعلان کر دے باقاعدہ مطلب اعلان شروع ہو جائے ہر چینل سے شروع کر دیے رات کو تین بجے سب اپنے گھروں سے باہر نکل آئیں زبردست گزل آئے گا سب دب جائیں گے اب آئے گا یقین کامل صحیح. میں شاید آپ کی بات پہ باہر نہیں نکلوں گا لیکن جب گورنمنٹ اعلان کر رہی ہوگی تو میں اپنے بیوی بچوں سے میں باہر نکل جاؤں گا صحیح یہ معاملہ ہے کہ ہم نے آخرت کے بارے میں یقین تو حاصل ہے تبھی ہم مسلمان ہیں ورنہ تو مسلمان ہی نہ رہیں لیکن یقین کامل حاصل نہیں ہے جو انسان کو کسی عمل کی تحریک کا سبب بن جاتا ہے صحیح. تو متحرک کرتا ہے انسان کو ایک عمل کا جذباتا فرماتا ہے وہ چونکہ ہمارا سر پڑ گیا ہے یقین کامل نہیں رہا تو یہ ہمارے سامنے بہت بہت پیاری بات کہیں کیونکہ یہ بنیاد اسلامی معاشرے کی اس کے بغیر یعنی یہ نظریہ نہ ہو آخرت کا یقین کامل نہ ہو تو ہم اس معاشرے کو اسلامی معاشرہ ہی کہہ نہیں سکتے ہیں ہمارے اندر برائیوں سے روکنے والی جو بنیادی بات ہے وہ یہی ہے کہ مرنا ہے مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے اور جو کچھ کیا ہے اس کا حساب دینا ہے دنیا میں تو پھر بھی خیال ہوتا ہے کہ میں جرم کر لوں گا تو قانون کو پتہ نہیں چلے گا یہ جرم اس طریقے سے کروں گا کہ فلاں شخص کو نہیں پتہ چلے گا لیکن جس کا یہ عقیدہ ہو کہ میرا رب ایک ہے اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے اور پھر مجھے مرنے کے بعد اس کی بارگاہ میں جانا ہے یہ عقیدہ یقین کے ساتھ ہو پھر اس کے ساتھ جرم سادر ہونا اتنا آسان نہیں صحیح نازن بہت خوبصورت بات کہی مفتیان کرام نے یہ ایک اللہ رب العزت پر یقین ہی تو ہے اور بلکہ ماہ رمضان المبارک دعوت دیتا ہے کہ یقین کیجئے اللہ رب العزت ہمیں دیکھ رہا ہے اپنی شان کے مطابق ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہمارے ایک ایک عمل ہماری نیتوں سے جو ہم سوچتے ہیں جو ہم خیال کرتے ہیں کسی بھی چیز کا ارادہ کرتے ہیں ہم سے بہتر جانتا ہے کہ ہم نے کس طرح سے کس چیز کو سوچا ہے بہت ساری چیزیں ہیں جب انسان روزہ رکھتا ہے صبح سے لے کر شام تک کچھ کھاتا نہیں کچھ پیتا نہیں کسی کا خوف نہیں کسی کا ڈر نہیں سب کچھ پڑا ہوا ہے وہ آم بھی ہیں کیلے بھی پڑے ہیں کھانے کی بہت ساری چیزیں بے, بے شمار وافر مقدار میں نعمتیں ہیں نہیں کھاتا اس لیے نہیں کہ والد ناراض ہو جائیں گے والدہ ناراض ہو جائیں اب کوئی کمرے میں کوئی بھی موجود نہ ہو انسان پھر بھی نہیں کھاتا ہے روزہ دار تب بھی نہیں کھاتا ہے صرف اس لیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو یہ ایک دعوت دے رہا ہے یہ ماہر رمضان المبارک اس چیز کی دعوت دے رہا ہے کہ جب آپ روزے کو اس طرح سے گزارتے ہیں کہ صبح لے کر شام تک کچھ اچھ نہیں کھاتے ہیں صرف اللہ کی رضا اور اس کے رسول کی رضا اور خوشنودی کی خاطر تو یہ ایک دعوت ہے کہ آپ اپنے ہر عمل میں یہ چیز پیدا کیوں نہیں کر رہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے مفتی صاحب اس سے بڑھ کر ایک چیز اب اس سے میں تھوڑا سا آگے چلتا ہوں ایک تو مرچوں کے نام پر رنگ بیچ دیا تیل اور گھی کے نام پر گریس بیچ دی اور اس پر ہٹ دھرمی کہ جو یہاں ہے اس کو تو دیکھیں بچوں کی روزی کما لیں وہاں کی وہاں دیکھی جائے گی ایک تو اس ہٹ دھرمی کی شرع حیثیت بھی بتائیے گا اور اس کے بعد اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں دیکھیں ہٹ دھرمی کی شرح حیثیت کو ہم مختلف انداز سے دیکھ سکتے ہیں کبھی تو یہ کفر ہو جاتی ہے ٹھیک کفر اس صورت میں ہوتی ہے کہ جب کوئی مسئلہ سامنے پیش کیا جائے جو قرآن اور حدیث سے صرحتن ثابت ہو اور آدمی بطری کے انکار اس کو رد کر دے بے طریقہ انکار کا مطلب میں مانتے ہی نہیں ہوں اگر وہ یہ کر دے گا تو یہ تو پھر کفر کے درجے میں چلا جائے گا ٹھیک ایک ہے کہ ہاں میں تسلیم کرتا ہوں کہ آپ بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں لیکن کیا کریں بیوی بچوں کا پیٹ بھی تو پالنا ہے جب نہیں یار بس مجھ سے رکا نہیں جاتا بس ہفتے سے عادت پڑ گئی ہے تو ایسی صورت میں چونکہ ہم اس کو حرام سمجھ کر ہی کر رہے ہیں تو وہ گناہ کبیرہ کے زمرے میں آئے گا اور پھر یہ قبیرہ کے اندر بھی بڑے درجات ہوتے ہیں جتنا بڑا نقصان ہوتا ہے جتنے بڑے پیمانے پر نقصان ہوتا ہے اتنا اس گناہ کے قبیرہ ہونے میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے پھر بعض اوقات اس سگیرہ ہوتا ہے کہ جبکہ نقصان اتنا وسیع نہ ہو اتنا شدید نہ ہو انکار بھی نہیں ہے اور وہ حرام بھی نہیں ہے شریعت نے صرف اس کو زیادہ خلاف اولا یا مقرور تنظی قرار دیا ہے تو پھر ہم اس کو مقروع تنظی کے درجے میں رکھتے ہیں کہ یہ آپ کا عمل ناپسندیدہ تو ہے لیکن شریعت آپ کو نہ گناہ قرار دے رہی ہے اور نہ اس پر آپ کی گرفت ہوگی اس طرح مختلف انداز سے ہم دیکھیں گے اب مسئلہ یہ ہے کہ عوام کو یہ شعور ہی حاصل نہیں کہ میں جو درمی کر رہا ہوں وہ کس درجے میں ہے صحیح؟ یہ خرابی آدمی کو مجبور کر دیتی ہے کہ وہ مسئلہ کسی کو دیکھتا ہے ایک آدمی غلط کام کر رہا ہے اب وہ کر رہا ہے مکرو تنظی لیکن اسی کو دلیل بنا کر ایک ماض اللہ کفر تک پہنچ جاؤں گا بس لوگ بھی تو کر رہے ہیں لیکن لوگ کس درجے کر رہے ہیں آپ کو کیا پتا اس کو بنیاد بنا کے جب آپ ہر دھرمی کا مظاہرہ کریں گے تو ہو سکتا ہے کفر تک پہنچ جائیں صحیح اور اس کے برے اثرات یقینی سے بات ہے کہ سب سے پہلے تو آدمی کا برا اثر اس کے ماتحت لوگوں میں عام ہونا شروع جاتا ہے جب ایک فیکٹری کا مالک خود یہ ملاوٹ کا کام کرنے کے لیے اپنے ماتاہت کو مجبور کر رہا ہو تو وہ بھی مالک سے ملاوٹ ضرور کرتے ہیں چاہے گفتگو میں ہی کریں وہ بھی پھر اس کو سیب چونا لگاتے ہیں اور ٹھیک ٹھاک دھوکا دہی کرتے ہیں اس طرح یہ دھوکے تک تو عادت سی پڑ جاتی ہے صحیح پھر ان میں سے ہر ایک کے ساتھ ایک خاندان وابستہ ہوتا ہے کچھ احباب ہوتے ہیں ان کے افراد دوسروں تک پہنچتا اور اس طرح بگاڑا صحیح, جاتی صحیح جاتی ناظرین اس پر گفتگو کریں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے ہم لوٹ رہے ہیں خوش آمدید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سحری ٹائم تسلیم صابری کے ساتھ حافظ ڈاکٹر نثار احمد مارفانی ہمارے ساتھ شامل ہیں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے آ, نات ان سے سنیں گے ایک کالر آج کے پروگرام کے پہلے کالر ٹیلی فون لائنز آپ کے لیے اوپن کی جا رہی ہیں اب آپ اپنے سوالات آپ اپنی الجھنیں ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اپنے مشاہدات موضوع کے حوالے سے ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں کالر السلام علیکم وعلیکم السلام صاحب صاحب جی کون صاحب اور کہاں سے سہیل بات کر رہا ہوں کشمیر سے جی سہیل صاحب میرا مفتی صاحبان سے یہ سوال تھا کہ ایک تو سنت ہے غیر موقع اور موقع ان کو صحیح پڑھنے کا مجھے طریقہ بتا دیں ایک تو یہ نہ شناب پڑھتے ہیں سورت فاتحہ پڑھتے ہیں اس کے بعد پھر پہ سورت پہلی رقط میں اور دوسری ٹھیک ہے پھر تیسری رقط میں بھی کیا کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد فرض جو ہم نماز پڑھتے ہیں ان کی آخری دو رکت ہم نے صورت نہیں پڑھنی ٹھیک ہے اسی طرح, طرح سنت پہن کے نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں اور شر آفیف صاحب یہ ہے کہ ٹینٹ کا باٹم جو ہے اسے ہم فولڈ کر کے نماز پڑھتے ہیں اس کو اوپر کی طرف فولڈ کرنا ہے یا اندر کی طرف فولڈ کرنا ہے اچھا یا فولڈ کرنا بھی ہے یا نہیں نہیں کرنا لیکن وہ تو فولڈ کرنا پڑے گا نا ٹھیک ہے رکھنے تو ننگے کے رکھنے اچھا یہ مفتی صاحب یقین بتائیں گے نا یہ تو شرح مسئلہ ہے یہ تو مفتی صاحب ہی بتائیں گے کہ کیا کرنا چاہیے ان آپ کے سوالوں کے جواب شامل کریں گے حافظ ڈاکٹر نثار احمد مارفانی نظرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں مدینہ شریف کی حاضری کے مناظر سے کلام پیش کر. کر رہا ہوں جا بھی رہا ہوں مدین التجائی کلام ہے مجھے مبارک فلا مدینے کا تیار ہے مجھ کو درپیش ہے تھے مبارک صفید قافلہ لو مدینے کا تیار ہے نیکیوں کا نہیں کوئی تو شا فقط میری جھولی میں اش کا اکہار ہے کوئی سج کی سوغات ہے نہ کوئی دو تباہ میرے پاس سرکار ہے چل پڑا ہوں مدینے کی جانب م گئے میں چل پڑا ہوں مدینے کی جانب م گئے سر پہ گناہوں کا امبار ہے چل پڑا ہو مدینے کی جانب مگے حای سر پہ گناہوں کا امبار ہے جرم و اسیا پہ اپنے لاتا ہوا اور اشکے ندامت بہاتا ہوا تیری رحمت پے نگر جماتا ہوا تیری رحمت پن زماتا ہوا در پہ حاض یہ تیرا گناہ گناگار ہے تیری رحمت پن زماتا ہوا پہ حاضر یہ تیرا گناہ گار ہے تو کرے دے پدر کب تلک کھا میں میںدین موق سے جب میں کاش قدموں میں سرکار مر جاؤں میں کاش قدموں میں سے کار مر جاؤں میں یا نبی یہ تمنا اتار ہے کاش قدموں میں سے کار مر جاؤں میں یا نبی یہ تمنا اے بدکار ہے نیکیوں کا نہیں کوئی شا فقت میری جھولی شکو کا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ناظرین ایک کالر شامل کرتے ہیں علیکم. علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام میں دانش بات کر رہا ہوں فیصلہ جی دانش صاحب پہلے تو آپ سب کو رمضان کی مبارکباد آپ کو بھی رمضان کی مبارک علیکم. بارت بارت بارت علیکم. علیکم. علیکم السلام علیکم اور بھائی السلام علیکم میں سوال یہ پوچھنا ہے کہ اگر نماز میں اگر ہنسی آ جائے تو کیا نماز ٹوٹ جائے گی اور کیا اس کے ساتھ وضو بھی ٹوٹ جائے گا اور اگر یہی سیچویشن امام کے ساتھ ہو تو کیا امام کے ساتھ یہ مختلف کی نماز ٹوٹ جائے گی یا نہیں ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا ایک کالر ہمارے ساتھ اور ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم لائن غالباً ڈراپ ہو گئی ہے جی مفتی صاحب ایک تو یہ غیر مقدہ اور مقدہ سنتوں کے ادائیگی کا طریقہ پوچھا ہے قراءت کے اعتبار سے تو یاد رکھیں کہ اس کی چاروں رکعتوں میں الحمد اور اس کے ساتھ صورت ملانا واجب ہے चीज़. اور ویسے ان دونوں کے اندر باہم فرق یہ ہے کہ سنت موقعہ میں صرف پہلی میں سنا ہے جبکہ غیر موقعہ میں پہلی اور تیسری رکعت دونوں میں سنا پڑے جاتی ہے سنت موقعہ میں دو رکعت میں جب ہم بیٹھیں گے تو اتحیات کے بعد کچھ اور نہیں پڑھیں گے جبکہ غیر مقدہ میں اتحیات کے بعد رود ابراہیمی بھی پڑھا جائے گا ٹھیک فرض کی سے انہوں نے کہا وہ بالکل صحیح ہے کہ فرض کی چار رقط اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو پہلی دو تو سنن کے مطابق ہیں کہ الحمد شریف اور سورت کے ملانا واجب ہے جبکہ آخری دو میں صرف الحمد کا پڑھنا مستحب ہے واجب بھی نہیں ہے اور سورت نہیں ملائیں گے ہاں اگر ملا بھی لی کسی نے جان بوجھ کر بھی تو شرجہ صاحب وغیرہ کوئی لازم نہیں ہے خلاف مستحب لازم آئے گا ہاف آستین کی شرٹ پہن کر نماز پڑھنے میں پہلے اصول ہی یاد رکھیے کہ لباس کے اعتبار سے جہاں نماز میں کراہت آئے گی اکثر اس کا اصول یہی یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ عرف اور عادت کے خلاف پہن کر نماز پڑھیں گے تو نماز میں کراہت آئے گی ٹھیک مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اگر آپ ایسا لباس پہن کر یا اس انداز سے لباس پہن کر نماز پڑھیں گے کہ اس لباس کو پہن کر یا اس انداز کو اختیار کر کے عام آدمی کے سامنے جانا آپ کو باعث شرم و آر محسوس ہوتا ہو تو اس کے ساتھ نماز ادا کرنا مکرو ہے ٹھیک ابھی ہاف آستین اب دیکھ لیجیے کہ اگر آپ ایسی شرٹ پہنے ہوئے ہیں کہ اس قسم کی شرٹ پہن کے عام لوگوں کے سامنے جانا یا اعلی افسر کے سامنے جانا آر محسوس ہوتا ہے تو پھر تو نماز مکرو کہلائے گی ٹھیک اور اگر ایسا نہیں ہے کسی نیوی کا یونیفارم ہے اور باقاعدہ کا یونیفارم ہے اس میں تو افسروں کے سامنے جانے میں, میں کوئی آر محسوس نہیں کرتے تو فی نفسی کوئی شرح ایسا حکم نہیں ہے کہ پورا ہاتھ ڈھک کر آپ نماز پڑھیں گے ٹھیک اصل اس کا دار و مدار ارف اور عادت پر ہی ہے اب اس کا فیصلہ آرام سے کر سکتے ہیں پینٹ پہن کر آپ نے بہت اچھا کوششن کر لیا تو سمجھ نہیں پایا شاید کہ دیکھیں ٹخنے کھولنے کا تعلق فقط نماز کے ساتھ نہیں ہے یہ تو مطلق سنت ہے نماز میں بھی نماز کے علاوہ میں بھی تو نماز کے اندر ہی اس کا اہتمام کرنا ہی ایک عوامی خیال ہے پہلی بات تو یہ ہے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ٹخنے ڈھکنے کا شرعی حکم یہ ہوتا ہے کہ اگر تکبرن ڈھکے ہیں تو یہ مکرو تحریمی ہے حرام کے نزدیک نزدیک ہے کیونکہ اس کی حرمت حدیث سے ثابت ہے نبی کریم نے فرمایا جس طرح ڈھکے وہ جہنم میں ہے ٹھیک اور اگر تکبر ڈھکے ہیں بلکہ ویسے ہی بے پرواہی ہے غفلت ہے تو مکرو تنظیحی ہے ٹھیک ہے اور اگر بالفظ کسی عذر کی بنا پر ہے تو بالکل جائز ہے جیسے پیٹ بڑھ گیا وہ سڑک کے تہبند یا شلوار نیچے آ جاتی ہے اور ٹکنے ڈھک جاتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں اور اگر رواج میں شامل ہے رواج مقرور تحریمی میں آئے گا اچھا وہ سوری مکرو تنظیمی کے اندر آئے اچھا گا اچھا صرف تکبر کی صورت مکرو تحریمی میں اچھا ہے اس آخری کے دلیل یہ ہے کہ مبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ غربت والی حدیث سن کر عرض کی تھی کیا صلی اللہ علیہ وسلم میرا پیٹ کچھ بڑھ گیا ہے تو تہبند سرک جاتا ہے جس سے ٹکنے ڈھک جاتے ہیں تو نے